اعوذ باللہ من کا واقعہ جس کو ہم نے پہلے کچھ حصہ پڑھ لیا ایمان لانے والے ساحرین ان کو فرعون ان کی طرف سے سزا اور ان کا اپنے رب العالمین کے ساتھ معاملہ آخرت کو ترجیح دینا دنیا پر اور یہ ہوتا ہے ایمان کا اصل ذائقہ جب انسان چک لیتا ہے بشا القلوب دل کے رگ و ایشے میں داخل ہو جائیں تو پھر دن سے ان کو ہٹانا یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے شاید میں فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے پاس مجرم کی صورت میں آ جائیں مجرم بن کر آ جائیں تو ان کے لیے جانم ہے اور جانم کی سزا بھی ویسے کہ نہ حیات اور نہ ممات ہر وقت موت کا بھی سامنا اور مجرم بن کر فن نل جہنم یقین اس کے لیے جانم ہے لا مو تو نہیں مرے گا اس میں وہ لا یا اور نہ جیے گا نہ زندہ نہ مرغا کیونکہ ایک طرف و تی ہل موت و من کل مکان ہر طرف سے موت اس پر آنے والا ہے مانا سختی عذاب اتنا سخت کہ ہر لمحہ اس کے لیے موت ہے لیکن مرے گا نہیں زندہ رہے گا صحیح بخاری کے حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانم سے لوگوں کو آخر میں نکالا جائے گا جو آخر میں رہنے والے جانبی ہوں گے تو ان کو جنت میں جب لے آئیں گے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا ان کے اوپر ما الحیات اس چشمے سے پانی ڈالو جس کا نام ما الحیات ہے یعنی زندگی دینے والا چشمہ تو اس سے لوگ پانی ڈالیں گے اس پر ایمان والے ان کی وجود اس طرح ہوں گے جس طرح کوئلہ بالکل کالے تو ان کے اوپر جب پانی ڈالیں گے تو ان سے دعا اٹھے گا جس طرح ہم دنیا میں آگ کے اوپر پانی ڈالتے ہیں اس طرح ان کے وجود سے دعا اٹھے گا لیکن ہوں گے وہ زندہ ایک قبل یہ کہ وہ ہوں گے زندہ حرکت میں آ جائیں گے اور ایک قبل یہ ہے کہ بعض ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں سزا دے گا یہاں تک کہ ان کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہو جائے گی پھر محسوس نہیں ہوگا ان کو پھر اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو نکالیں گے یہاں پر فرمائیں کہ لا مطفی ولا يحجا. کیفیت اس طرح مومن قد عامل والد اور یقیناً آئے گا اپنے رب کے پاس یہاں رب بہو نہیں کہا اس لیے کہ پہلے پر آتف ہے عنوان وہی ہے جو آئے گا مؤمن بن کر اپنے رب کے پاس قد عاملس والد یقیناً اس نے عمل کیے ہیں نئے درجات اللہ یقیناً ان کے لیے درجات ہے بلند جنا تو آدن ان تجریم ان تحطل انہار و باغات ہیں بہنگے نیچے اس کے ہمیشگ کے نیرے آدن ہے آدن ہمیشہ خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں بدال کا جزاذا یہی بدلہ ہے اس شخص کا جو پاک ہوا جس نے شرک کو چھوڑا کفر کو چھوڑا آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دی بلکہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی اپنے اعمال کو پاک رکھا اپنے دامن کو پاک رکھا اچھے اعمال صاف ستھرا عقیدہ بیگمبر کے اتباع یہ تزکی ہے نا عبادات کے پابندی روحانی اور جسمانی پاکی اس نے اختیار کیا تو یہ شخص کامیاب ترین شخص ہے اس کے لیے نجات ہے یہاں سے اس واقعہ کا پانچواں مقام بیالس نمبر آیت تک چلے گا سلاۃ میرے بندوں کو باہر سمندر میں در درکن والا تخشاں نہ ہو تمہیں ڈر ادراک کا کہ تمہیں پکڑ لے گا مانا تجھے کوئی پکڑنے کا خوف نہیں ہونا چاہیے نہ ہوگا تم پر خوف پکڑنے کا اولا تبشا اور نہ ہوگا تمہیں خوف ڈوبنے کا دونوں خوف سے تم کو اللہ نے مبرہ کر دیے نہ تو فرعون تمہیں پکڑ سکیں گے ادراک اور نہ جانم نے تم کو ڈبونا ہے سمندر نے اس کے خشیت بھی اپنے دل سے نکالو میں تمہیں بچاؤں گا اور یہ وہ موقع ہے کہ جب بنی اسرائیل نے کہا تھا انمد رقون ہم تو پائے گئے آگے سمندر پیچھے فروغ کا لشکر تو انہوں نے کیا کہا تھا کلما کہ یاربی سیاح دین کہا تھا مسال سلاۃ السلام نے سورت شہرا آیات نمبر باسٹھ میں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں نجات دے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے پلما ترا الجمان خالا صحاب موسا مدر جب دونوں جماعتیں ہم نے سامنے ہو گئی صورت شہرا میں اس کا ترتیب یہ ہے تو بنی اسرائیل نے کہا اے موسا ہم تو پائے گئے پیچھے سے لشکر آگے سمندر کوئی جائے پناہ نہیں ہے مسا علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے وہ ہمیں رستہ دے گا پھر اللہ کے امر سے سمندر پر لاٹھی کا استعمال اور بارہ رستوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجرا کیا پانی اپنے اپنے جگہ برف کے لادیوں کی طرح اللہ نے ٹھہرایا اور پھر ہر ایک قبیلہ سمندر پر گزرنے کے ساتھ اپنے اور قبیلے کا خوف کی وجہ سے کیونکہ ہمارے ساتھی رہ تو نہیں گئے آپس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رستے دکھائے مہاراج جس طرح دیواروں کے بیچ میں کڑکیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں جی ہمارے وہ ساتھی بھی جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے الگ الگ قبیلے تو یہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر سمندر کے اندر سے بھی ساتھیوں کے ڈوبنے کا خوف بھی نکالا هم بھی جنو دی اپنے لشکر سمیت فم فسٹ ڈانپ لیا ان کو منل جم میں ماغشی ہوں سمندر سے جس چیز نے ڈانپ لیا تھا انہیں ماغشی ہوں ماں یہاں پر ایک اس کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی اس کے ہےبت اور اس کے بہت ہی پریشانی کی لی ماں اوشیہ جس چیز نے اس کو ڈامپنا تھا ان کو جس چیز نے ڈامپنا تھا اس چیز نے ڈامپ لیا مانا سمندر کے گہرائی میں اللہ تعالی نے پانی کے اندر ان کو ڈبو کر رکھ دیا اوپر سے نیچے جانے کا مسئلہ اور ہوتا ہے لیکن جب سمندر کی گہرائی میں انسان جاتے اور اوپر سے پانی مل جائے تو یہ انتہائی حبت والا مسئلہ ہے وہ ازل فراؤن گمراہ کیا فراؤن نے قوم ہوں اپنے قوم کو وما حدا نہیں دکھایا ان کو سیدرا خود وہ گمراہ تھا تو ظاہر بات ہے گمراہ کے پیروی میں گمراہی ملتا ہے یا بنی اسرائیل, آئے اسرائیل قدان یقیناً جانب ان کے دائیں جانب ایمن ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا رضمن واضر کیا ہم نے تم یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کا ذکر کیا یہ دیکھو ہم نے ظالم سے نجات بھی دی تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی اس انداز میں کیا کلو من تو یہ بات مارز خنگا چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے والا اوسر کشمت کرو فی ہے اس میں فیاح لال ہے واقعہ ہوگا اترے گا تم پر میرا غضب اگر نافرمانی کرو گے تو میرے غزب کے لیے بر تیار ہو جاؤ وہ غضب اور جس پر اترا میرا غضب فقد هوا یقینا و تباه ہوا جن لوگوں پر میرا غضب اتر جاتا ہے وہ انسان تباہی سے آمن امنہ سامنا ہوا ان کا وہ تو ہلاک ہو گیا اور پھر اللہ تعالی نے دعوت دی و اننی لغفار یقینا میں معاف کرنے والا ہوں لمن تابوا و امنوا و عمل جس نے توبہ کیا اور ایمان لایا اور نیک امال کی پھر وہ ہدایت پر چل پڑا ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیونکہ توبہ پچھلے اعمال عقائد سے قبائر سے سغائر سے توبہ کیا اور اب مستقبل کی زندگی کے لیے نیک اعمال پر گامزر ہوا اب اس پر پھر قائم رہا یعنی کہ گیا اور پھر پیچھے پھسل گیا نہیں اس پر قائم رہا موت تک اس کے دین کے تمام باتوں پر قائم رہا پیچھے اپنے تمام برائیوں کو مٹھایا ایسا توبہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تو اس کے لیے یہ اعلان ہے وہ ان نیل غفار یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کیونکہ توبے کے شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ آپ نے گناہ پر نادم اور پچھلے گناہ کی طرف پلٹنا اپنے لی جانم میں قدم رکھنے کے ساتھ مساوی سمجھے گویا میں آگ میں داخل ہوتا ہوں وَمَا <آجَلَكَان> اے <تصفح> قوم سے چیز جلتی لے کر آئی تجھے اے تیرے قوم سے نے پر چلا گیا جس کا ذکر ہم نے پڑھ لیا تھا مقات اول میقات ثانی یہاں مقات ہے کس <تصفح> چیز نے آپ کو جلتی لے کر یہاں پہنچایا کالا فرمائے علیہ السلام نے, نے ہم الای وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اعلی اثر میرے قدم پر آسار قدم کو کہتے ہیں نا پیچھے آنے والے سلف کہتے ہیں سلف انتم تم سلف ہونا ہونا بالاثر تم ہمارے آگے بڑھے ہو ہم تمہارے پیچھے قدموں پر آنے والے مصنوع دعا میں بھی یہ ہے قبرستان کی کہ قبرستان میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھو السلام علیکم القبور من کے الفاظ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ہمارے قدموں پر آ رہے ہیں پیچھے پیچھے وہاں جل تو لے تر دعا میں نے جلتی کی تیرے طرف اے میرے رب تاکہ آپ راضی ہو جس طرح نماز کا وقت ہوتا ہے عبادت کا وقت انسان جلدی پہنچ جائے مسجد میں تعیت المسجد پڑھ لے تایت الوضو پڑھ لے اور اپنے رب کے عبادت کے وقت کا منتظر ہوتا ہے باجماعت نماز پڑھنے کا غصال سلاط السلام نے فرمایا کہ میں جلدی جلدی آیا تیرے رضا کے لیے اور یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا طریقہ کہ اللہ کی عبادت وقت سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں یہ نہیں کہ ان کے اوپر سر پہ فرضی تم آ جائے تو بس ادھر بھاگو ادھر بھاگو نہیں اختمام بہت ضروری ہے اپنے تمام زندگی کا مکا یقیناً ہم نے کتنے میں ڈالا ازمائش میں ڈالا ہے تیرے قوم قوم امباد کا تیرے بعد وہ عد الرحمد سامری گمراہ کیا ان کو سامری نے یہاں آیات نمبر بیاسی سے یہ چٹر نمبر حصہ شروع ہوا ہے اٹھانوے تک یہاں پر اللہ سبحانہ ہے تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ تو وہاں سے نکل آئے پیچھے سامری جو کہ منافق تھا اور مسال علیہ و سلام پر ایمان لایا تھا باجا نے کہا وہ کپتی تھا باجا نے کہا نہیں بنی اسرائیل میں سے انہیں پھر آن کے قبیلے سے تھا یا بنی اسرائیل میں سے تھا دونوں میں جسم سے بھی تھا لیکن تا منافق اس نے ایمان اس لیے قبول کیا تھا کہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اس گمراہی کے طریقے کو اس نے استعمال کیا اور بنی اسرائیل سے ان کے زیورات کو سونے کو جمع کر کے اور ان کے لیے بچڑا بنایا تھا وہ اور اس کی عبادت کروانا شروع کر دیا ان کو دھوکے میں ڈال دیا فراج موسا فس پلٹ علیہ مصالحۂ تو سلام علاقو میں اپنے قوم کے طرف غذبانہ آصفا غمگین اور غصے میں انتہائی غصے میں اور افسوس کرتے ہوئے قال یا قومی کہنے لگے میرے قوم کے لوگوں علم جاہد ربکم وعدن حسنا کیا نہیں کیا تھا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے اچھا وعدہ اپنے رب کے وعدے کو اتنا جلدی بھول گئے کیا لمبا ہو گیا تمہارے اوپر وہ دور وہ آحد ہم نے کیا ہے غزب من کہ اتر آئے تمہارے اوپر تمہاری رب کا غزب فاخ لف تم مویدی تم لوگوں نے خلاف ورزی کی میرے ساتھ میرے وعدے کی میرے ساتھ جو تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس کی مخالفت کر بیٹھے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے آنے تک انتظار کرو اور ہارون علیہ سلاۃ والسلام کو جانشین بنایا تھا جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے عنوان میں تفصیل سے قالوا انو نے کہا ماں اخلف نام معاہدہ کا ہم نے خلاف ورزی نہیں کی ہے آپ کے وعدے کے بے ملکنا اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے اختیار سے ہم نے ایسا نہیں کیا ہے بلکہ ہم آپ کو وجہ بتاتے ولاکنہ ملنا اوزارن لیکن اٹھوائے گئے تھے ہم اوزار بوجھ من زینت القوم زیورات قوم کے مانو فرعونیوں کے جو زیورات ہمارے پاس تھے اس کے بارے میں ہمیں مسئلہ بتایا سامری نے ہم کو مسئلہ سمجھایا کہا کہ یہ جو تمہارے پاس زیورات ہے یہ تو حرام ہے یہ تمہارے تمہاری جائز نہیں ہے لہٰذا اس کو جمع کرو اس کا گناہ اپنے کندھوں سے اٹھارو یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ تھا ہم نے وہ زیورات جمع کر کے سامری کو دے دیے تو انہوں نے اس میں سے یہ کام کیا پکا جبنا پینک دیا ہم نے اس کو آگ میں انہوں نے کہا کہ لے آؤ اپنے اپنے زیورات جس کے پاس ہے اور سامری نے پھر اس کو آگ میں ڈال دیا کیونکہ کہنا اور طریقہ یہ تھا اس کا یہ تمہارے اوپر گناہ ہے جب تک یہ تم اللہ کے آگ میں جلاؤ کہ نہیں بن اسرائیل کا مالی غنیمت ہے یہ لہذا اس کو جلا ڈالو تو ہم نے اپنے کندھوں سے اس بوجھ کو اتارنا تھا ہم نے اتارا اور اس کے بدلے میں اس کے پروگرام کے تحت سامری نے اس کو پانی آگ میں ڈال کر اور اس سے بچڑا بنایا فاخ رجا لہو مجلنکا اس نے اس سے بچڑا ایک بچڑا انہوں نے نکالا جسدن جس کا جسم تھا پہلا ہم نے یہ بتایا تھا کہ جسم سے مرات گوشت اور اڈیوں کا جسم نہیں بلکہ ایک بت بنا لیا بچڑے کی صورت میں لہو خوار اس سے آواز نکلتی تھی گائے کی خوار گائے کی آواز کو کہتے شیطان ابھی بھی یہ کام کرتا ہے کسی مزار سے رات کو شولے اٹھاتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلاں مزار سے وہاں سے آوازیں آتی ہے وہاں سے رات کو آگ جلتا ہے یہ شیطانی کام ہوتے وہ کرتے رہتے ہیں تاکہ جو بدعقیدہ کمزور عقیدہ لوگ ہوں ان کے عقائد کو بگاڑ دے اب یہاں اس نے بچڑے سے آواز نکالنا شروع کیا شیطانی عمل تھا یہ فقال کہنے لگے ہاد اللہ فنسیا کہنے لگے یہ جو تمہارا معبود ہے اور مثالیہ سلام کا معبود ہے فنسیہ وہ بھول گئے وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تور پر چلے گئے جبکہ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے بچڑے کے اندر حلول کر دیا ہے وہ یہاں آیا ہے علیہ السلام اس کے ملنے وہاں گئے ہیں جبکہ اس نے یہاں آنا تھا وہ یہاں آ گئے یہ قدہ آج بھی صوفیوں میں ہے یا آپ دیکھیں گے اروائے میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے مولوی کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی خوبصورت چیز کے بارے میں سن لیتے تو اس کی دیدار کے لیے نکل جاتے ملنے کے لیے کہتے پتہ چلا ان کو فلاں بستی میں ایک خوبصورت اونٹنی کسی نے لایا ہے اس کے دیکھنے کے لیے چلے گئے گئے تو اس اونٹنی کو دیکھا بہت خوبصورت اس کے مہار کو پکڑ کے اس کے سر کو نیچے کیا اور اس کے ماتے کو بوسہ دیا اور کہاں کہاں ظہور فرمایا ہے تم نے مانا اونٹھنے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نعوذ ذب ظہور فرماتے ہیں تم نے کہاں ظہور فرمایا یہ صوفیوں کے عقائد ہے جو آج بھی جو سامری کا عقیدہ ہے یہودیوں سے منتقل ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کے اندر وہ ساری چیزیں آئے گی جو پہلے لوگوں میں تھی وہ آج لوگوں میں ہیں ہندو کا ہندو کے اندر بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں ظہور کرتا ہے اور مسلمانوں میں جو صوفی ہے چشتی قادری نقشبندی کچبندی جس میں دیوبندی بریلوی سب داخل ہے اس عقیدے میں اللہ ماشاءاللہ یہ جو اشاعت توحید و سننا والے ہیں ان میں سے کچھ لوگ نہیں ہیں ویسے ان کا بھی تذکرہ اس میں ہے انہوں نے مولانا محمد طاہر صاحب جو امیر گزرے ہیں اس کا تذکرہ اور اس کی اپنی کتاب کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ چشتی طریقے سے اس نے بیت کیا تھا اس کا مشہور کتاب ہے یہ طبقات المفسرین اس کے آخر میں انہوں نے اپنا پورا ذکر کیا ہے کہ میں کس طرح ذکر کرتا تھا اور کون سے میرے شیوخ تھے یہ صوفیت کا آخرہ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے اس میں وہ لوگ داخل نہیں ہے جو عام سادہ لوہ مسلمان ہیں وہ چاہے کسی بھی طبقے میں ہو کو نہیں پتا ہوتا یہ مولوں کے اندر یہ بیماری عام ہے وہ ان چیزوں کو پھیلاتے ہیں عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان عقائد سے اکثر بے خبر ہیں عام آدمی کو آپ کہیں گے کہ اس طرح تمہارے مولوں کا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں ہم اپنے علماء سے کبھی سنا نہیں ان باتوں کو وہ بیان بھی نہیں کرتے اس لیے ان کو پتا ہے کہ اس سے کئی لوگوں کو ہدایت ملتا ہے دوسرے جانب ان سے متنفر ہوتے ہیں کہ یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں جبکہ ان کی خاص مجلس ہوتی ہے صوفیوں کے تو اس میں پھر وہ یہ کام کرتے ہیں اور یہ باتیں بتاتے ہیں کہ اولیاء کرام کا طریقہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے تو اس میں یہ حلول اور وحدت الشہود اور یہ چیزیں سب داخل ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاح یا کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں اللہ یار کہ وہ نہیں لٹاتا ہے ان کی طرف ان کی بات ان کے بات کا جواب نہیں دے سکتے بچڑا ولا الحمد ولا نفع اور نہ وہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے نقصانوں اور فائدے کا الہ کے اندر فرمایا تین صفات تو یہ ضروری ہے نا یہ کیسا الہ ہے کہ بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں یہ کیسا الہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان کی عبادت کو چھوڑ دے تو یہ ضرور دے ضرور بھی نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ کیسا الہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان کی عبادت کرے تو ان کو نفع دے نفع بھی نہیں دے سکتے ہیں؟ تو جب بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ الہ حقیقی کے لیے کلام ضروری ہے جو لوگ اللہ کے کلام سے مسئلے نکالتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ تو کلام نہیں کرتے اور کلام کرے گا تو اسے منہ ثابت ہو جائے گی اسے جسم چاہیے پھر یہ چاہیے وہ چاہیے اللہ فرمات ہے حقیقی الہ کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ کلام کرے گا جو کلام نہیں کرے گا وہ حقیقی الہ نہیں ہو سکتے وہ نقلی ہوگا ہارون قبلائے گئے ہو امتحان میں ڈالے گئے ہو اس بچڑے کے ساتھ وہ ان رب الرحمان یقیناً رب الرحمانا رحمان ہے فتح بے میری پیروی کرو اور میری تعت کرو میرے حکم کی تکمیل کرو میں مصعل السلام کا بھائی ہوں اس کا جانشین ہوں اس کا خلیفہ ہوں اور اس ڈیوٹی پر اس نے معمور کیا ہے مجھے لہٰذا عقیدے کو مت بگاڑو اپنا یہ بڑا بڑا امتحان ہے تمہارے لیے اس بچڑے کے اندر آواز کا پیدا ہونا سمیری کا یہ کمال دکھانا یہ بہت بڑا امتحان ہے ابھی بھی دنیا میں یہ اچانک کوئی چیز رونما ہوتا ہے نا لوگ فوراً ان کے پیچھے چل جاتے ہیں کوئی ناشنا چیز نکل آتا ہے لوگ فوراً دوڑتے ان کے پیچھے یہ کیوں کمزور عقیدوں کی وجہ سے قالونوں نے کہا لب رہا لئی ہمیشہ رہیں گے ہم ان کے اوپر آفی عبادت کرتے ہوئے عقوب میں رہیں گے آکف اس کو کہتے ہیں جو مسلسل متوجہ ہو کسی چیز کی طرف اس کے عبادت کے لیے حت آئے جائے نہ یہاں تک کہ پلٹ آئے ہمارے طرف موسی جب تک موسا علیہ السلام نہیں آئیں گے تو ہم یہ اپنا کام جاری رکھیں گے روک لیتے اللہ تبانی تون میری پیروی کیوں نہیں کی افا سیا تو فرمانی کی میرے حکم کی کالا فرمایا ہارون علیہ السلام نے یب نہ اے میرے ماں کے بیٹے لا تاخذ خوش بل مت پکڑو میری داڑھی کو ولا براسی اور نہ میرے سر کے بال ان خشی تو یقیناً یہ کیا کہ آپ کہیں گے فرق بہ بنی اسرائیل آپ نے جدائی ڈالی ہے بنی اسرائیل میں ولم ترقب قولی اور تو نے میری بات کا انتظار نہیں کیا ہے میں نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھایا ہے یہاں تک کہ یہ میرے اوپر غالب آ قریب تک یہ لوگ مجھے قتل کر لیتے جیسے کہ صورت عراب میں ہم نے بڑھ لیا تھا یہ لوگ اتنے غالب آ مجھ پر کہ قریب تک یہ لوگ مجھے قتل کر لیتے تو اس مجبوری سے پھر میں نے ان کو اپنے حال پر چھوڑا اور جیسے کہ مصع علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں کی طبیعتوں میں فرق واضح ہیں اس کا خوف روف بہت زیادہ تھا قوم ان سے بہت ڈر رہی تھی ہارون علیہ صلاحت وسلام کی طبیعت میں نرمی تھی بعض انسان کا یعنی اس اعتبار سے خوف روب کم ہوتا ہے جیسا کہ میں نے مثال دیا تھا ایک طرف عثمان غنی دوسری طرف عمر فاروق عمر فاروق کا روف اور خوف جو تھا وہ بہت زیادہ تھا لوگ ڈرتے تھے ان سے منافقین مشرقین لیکن دوسرے صحابہ سے اس اعتبار سے نہیں ڈرتے تھے اس کے مقابل یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا سب کوشش کیا ہے لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی ہے اور قریب ہے کہ یہ میرے اوپر چوٹ پڑتے مجھے قتل کر لیتے لہذا یہ تو اب تیرے منتظر تھے کہ یہ آئیں گے تو ہم بات کریں گے وہاں صورت عراب میں ہم نے پڑھ لیا تھا ربل و دخل نہ مص علام نے پھر دعا مانگی کہ اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے یہ ظالموں نے ایسا حمل کیا ہے کہ ہم کو بھائی کے ساتھ پہ لڑانے پر مجبور کیا اور اس کو دمکی اور تمکی دینے پر مجبور کیا ہے پھر وہ دعا مانگتے یہاں پر فرمایا کہ میرے سر کے بال میرے داڑھی یہ مت پکڑو یہ دلیل ہے کہ امبیالیہ سلاۃ والسلام مسنون بال رکھتے تھے سر کے بال داڑھی کے بال بال علماء نے استدلال کیا کہ داڑھی کم از کم اتنے ہونی چاہیے جو ہاتھ میں بندہ پکڑ سکتے ہیں لیکن یہ کوئی استدلال اس اعتبار سے کافی نہیں ہے کیونکہ داڑھی کے لیے ہاتھ میں پکڑنے کا کوئی شرط تو نہیں ہے وہ جتنی ہے احادیث میں معاف کرنے کا ذکر ہے داڑھیوں کو معاف کرو داڑھیوں کی حفاظت کرو اور داڑھیوں کو لٹکاؤ جس کے بال بڑے نہیں ہوتے بھلے ہاتھ میں آتے نہیں آتے گنگریالے بال ہوتے ہیں لیکن یہاں مراد مقصود یہ ہے کہ اس کی داڑھی بھی تیسر کے بال بھی کالا کی طرف نے کہا اب تیرا بتاؤ معاملہ کیا ہے کالا اس کیا کہا بسر تو بے ماہ لم جب سرو میں نے دیکھا تھا وہ جو کہ نہیں دیکھا تھا ان لوگوں نے لم یب شروع بھی جو کچھ انہوں نے نہیں دیکھا وہ میں نے دیکھا تھا فقبض تو قبضہ میں نے اٹھایا ایک مٹھی بھر مٹھی من اثر الرسول جبریل کے قدموں سے میں نے جبریل کو دیکھا تھا جہاں جہاں اس نے قدم رکھا وہاں سے میں نے مٹی اٹھایا فنا بز میں نے اس کو پھینکا اس بچڑے کے اندر وہ مٹی میں نے ڈال دیا وہ قدار کس اسی طرح خوبصورت کیا تھا میرے نفس نے مجھے یہاں یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے بغاوت کے باتیں ہوتی ہیں نا اس میں نفس کام دخل ہوتا ہے کہتے ہیں میرے نفس نے یہ کام مجھے مزین کر دیا کیونکہ نفس اور شیطان یہ دونوں دشمن ہیں انسان کے کہتے ہیں میرے نفس نے مجھے یہ بات پسند کر دیا تھا یہاں پر علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ یہ جو سامری ہے اس نے جبریل کو کہاں دیکھا ایک قول تو یہ کہ جب فرعون کو غرق کرنے کے لیے وہ سمندر کی طرف بڑھ نہیں رہا تھا تو جبریل نے اس کے سواری کے لگام کو پکڑ کے اپنے سواری آگے کیا اور اس کو سواری اس کے سواری کو پیچھے لگایا اور کھینچ کر اس کو اتار دیا تھا ایک قول یہ ذکر کیا ہے اور ایک یہ کہ مسالت السلام کو لینے کے لیے جب وہ آئے تھے اس سے کلام کرنے کے لیے اس وقت انہوں نے دیکھا تھا اور اس کی سواری کے قدموں سے جو چاپ کے نشان ہوتے قدموں کے نشان ہوتے اس نشان سے انہوں نے مٹی اٹھائی دی ایک دھوکا دینے کا اس کا طریقہ تھا بس دھوکا دینا مقصود تھا جس طرح آج بھی لوگ دن کے نام پہ دھوکا دیتے ہیں نا کوئی بھی دن کا مسئلہ اٹھا کر ایک مسئلہ دن کا ہوتا ہے باقی سو مسئلے اس کے ساتھ بے دینی کا ملا رہتے تو اس نے بھی ایسا کیا لگا فی الحال ترلی زندگی میں ہوگا انتقلا کے تو کہا لام نہ لگاؤ مجھے کوئی ہاتھ لامساس مانا مجھے کوئی مسا نہ کرے یہ تیرلی دنیا میں ایک عذاب کہ تیرے قریب کوئی انسان آئے تو تجھے تکلیف ہوگا انسانوں سے ایک تیرلی عذاب ہوگا یہ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے تجھ پر پٹکار ہے وہ ان لما یقیناً وعدہ ہے اللہ تخ لن تخل بہو لن تخلا بہو تو اس کا خلاف نہیں کر سکے گا یہ اب تیرے لیے عذاب تو کہتا رہے گا کہ مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ اللہ کا پٹکار ہوتے ہیں نا بعض لوگ کسی کو بد دعائیں دیتے ہیں کسی صالح حیدمی کو تکلیف دو اور اس کے بدوائیں لگ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تقی المظلوم فن علیہ بین اللہ و بین حجاب مظلوم کے بدعا سے بچو اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے اللہ اس کے بات کو ڈائریکٹ سنتا ہے اور اس کی بد دعا لگ جاتی اور اس بارے میں وہ مشہور حدیث بخاری کے اندر کہ عمر فاروق کے زمانے میں جب اس نے کوفے کے کوفیوں کے شکایت پر یہ جو صادم وقاص ہے یہ صحیح معنوں میں امامت کا قابل نہیں ہے گورنری کا قابل نہیں اس کو ہٹاؤ تو عمر فاروق نے وہاں وقت بھیجا اور لوگوں سے شکایتیں جمع کرنا شروع کی تو ایک مسجد میں لوگوں نے پوچھا کہ اگر تمہارے امیر کی کوئی خلاف شرع بات ہے تو بتاؤ ایک شخص اٹھ کے کڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ جہاد میں سستی کرتا ہے مال غنیمت میں سے انصاف نہیں کرتا ہے اور نمازوں میں بھی صنعت کے مطابق نمازیں نہیں پڑھاتے ساد بن وقاص نے اس کو بد دعائیں دی کہ اگر تو صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک اللہ تعالیٰ تجھے طویل عمر دے دے طویل عمر ذلت کے ساتھ بہت ذلت ہے دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین تجھے تکے تکے پائی پائی کا محتاج بنا دے فقیر بنا دے اور, تجبر اللہ رب اور کو مسلط کر دے بڑھاپے میں, میں, میں اور یہاں تک کہ اس کی ابروئے یہ لٹک گئے تھے ابرو اور اس کی آنکھیں اس میں چھپ جاتی تھی وہ اس کو پکڑ کے اٹھا لیتے اور چھوٹے چھوٹے لڑکیوں کو دیکھ کر انکھیں مار دیتے تھے یعنی یہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ ذلت مسلط کر دیا اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہتے تھے کہ مجھے دو کچھ پیسے اور ساتھ میں کہتے تھے اصح بنی مجھے پہنچ چکا ہے کس کے بددعا ساد ابن وقاص کے بدوا اس کے بدوائے مجھے لگی ہے مانا بڑھاپے کی عمر میں جیسے کہ آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا زانی زنا تو ویسے بھی گناہ ہے لیکن بڑا زانی جو ہے وہ بدترین زناکار ہے اس لیے کہ اس کی زنا کا عمر تو ختم ہو گیا ہے اب اس کی شہوات اس عمر میں اور پھر حرام کی طرف اٹھنا یہ بدتر سے بدتر عمل ہوتا ہے تو کبھی کسی صالح آدمی کے بد دعا کسی کو لگ جائے تو اس کے لیے بہت بڑا ذلت ہوتا ہے تو یہاں مسالیہ سلاۃ والسلام نے لوگوں کے عقائد بنائے تھے ان پر محنت کیا تھا اور ان کو بالکل بگاڑ کے رکھ دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالی سے انسانوں کے ساتھ تو ٹھہر نہیں سکے گا اور تیرے ساتھ ایک وقت مقرر کا وعدہ ہے اب رہا یہ مسئلہ جس کو ت نے الہ بنایا ہے اب اس کی طرف دیکھو اب دیکھ تو اپنے اس معبود کی طرف جس کی تو پرستش کرنے والا تھا جس کو تو جھک کر بیٹھا ہوا تھا اب ان کی طرف دیکھ لنحر رقن نہ ضرور جلائیں گے ہم اسے للن صفن پھر اڑائیں گے ہم اس کو فل یم میں سمندر میں نصفاں اڑانا اب میں تیرے بچڑے کو دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا طاقتور ہے ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں نے جو الہ بنائے ہیں زندہ ان سے ہٹ جائیں مردوں کے ذمہ دار ہمیں ان مزاروں کے ہم بالکل آسمان کے طرف ان کی پرخ اڑا دے ہم دکھائیں گے کہ کون ہے کہ وہ مدد کر سکتے ہیں اب ان کا الہ کسی کام کا تھا پھر وہ تو کہہ کہ رہے تھے یہ الہ ہے اور اس میں اللہ نے حلول کیا ہے اور مشال سلاۃ وسلام نے اس کو پہلے جلایا جلانے کے بعد اس کو باریک باریک کر کے اور پھر سمندر میں پھینک دیا یہ ان کو بتایا کہ تمہارا خیرہ شرکیہ کسی کام کا نہیں ہے اللہ کے ماں سے کوئی الہ نہیں الہ وہ ہوتا ہے جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے علا وہ, وہ ہوتے جو اپنے کے مالک نہیں ہو سکتے یہ کیسے تمہارا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یقیناً اللہ ہے نہیں ہے کوئی اس کے ما سوا معبود برحق ایک اللہ معبود ہے بس وق اللہ تعالی ہر چیز پر علم کے اعتبار سے ہر چیز پر وہ وسیع مانا اس کا علم نے ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر خبروں میں سے ما قد قطل ما قد سبق جو یقیناً پہلے گزر چکے ہیں اے سلاۃ اسلام کے واقعہ یا دیگر انبیاء کے واقعہ یہ ہم آپ کے اوپر پڑھ کر سناتے ہیں وہ قدآت ناکم الد یقیناً آپ کو ہم نے دیا اپنے طرف سے ذکر ذکر ثمرات قرآن اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رسالت کو اس کے لیے اطمینان اور اس کے لیے رسالت کا ثبوت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات ہم آپ پر بیان کرتے ہیں اور علم غیب کی نفی یہ نبی کے پاس اس وقت کے کوئی خبریں نہیں یہ ہم نے ان کو وحی کی ہے اور وحی سے اس کی نبوت اور رسالت ثابت ہو رہی ہے اور قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے اس ذکر کے سبب سے انسانوں کو ہدایت ملتا ہے من آ رضان ہو فری نہ ہو جو شخص بے اعراز کرے گا تو اٹھائے گا قیامت کے دن اپنا بوجھ جو اس ذکر سے اعراض کرے گا کیونکہ قرآن کریم سے اعراض یہ آخرت کے مشکل ترین گڑی میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے جیسے صورت کاپ میں ہم نے پڑھ لیا ہے وَمَن ذکر اِنَّ لَهُمْ عَيشَةً زندگی اس کے اللہ تنگ کرے گا قیامت میں اندھا اٹھائے گا حشہ رہیں گے اس میں وسا قیامت حملہ اور بہت برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ اٹھانا یہ حمل جو اٹھائے گا بوجھ یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا نبی کی مخالفت آخرت کی تباہی ہے نبی کی مخالفت آخرت میں گنا کا بوجھ کندھوں پر اٹھانا ہے یوم فخر جس دن پھوکا جائے گا سر <الْمُجْرِمِنَا> جمع کریں گے نیلے <سؤال> <यो> <زرقا> والے ان کے انکے نیلے نیلے ہوں گے زرخا کا مانا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا چہرہ کالا ہو گر تو غبار ہو اس پر اور पर کے اندر के پن ہو تو یہ شکل بہت عجیب ہوتا ہے جب چہرے میں کالا پن ہو जाए گرد غبار بدنما اور ان کے اندر سے وہ نیلی نلو ہو تو بس یہ اس کے لیے بہت ہی عجیبہ کیفیت ہوتا ہے فرمایا تخافت ڈرتے ہوں گے آپس میں مانا چپ چپ کر کے آپس میں باتیں کریں گے خوف کی وجہ سے یہ تخافتون تخافت چپ چپ کر کے باتیں کریں گے درمیان میں اللہ بسم اللہ اشرا نہیں رہے تم مگر دس دن آپس میں کہیں گے کہ ہم نے تو بس دس دن کی زندگی گزاری ہے دنیا میں اب دنیا میں انہوں نے کسی نے آٹھ سال پانچ سال چھ سال دو سال سو سال جتنے بھی گزارے ہیں اور پھر برزخ جو مستقل قیامت تک کے یہ تمام لمحات کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کہیں گے کہ تم لوگوں نے بس آپس میں مل کر ہم نے صرف دس دن گزارے ہیں آپس میں فقط اللہ فرماتے ہیں فرمات یقیناً ہم خوب جانتے ہیں بما جو وہ کہتے ہیں عید یقول وم سلوم جس وقت کہے گا ام سلوم ان میں بہتر قسم کے لوگ طریقتاً اعتبار ان میں جو رائے کے اعتبار سے بڑے بے اعتبار با اعتبار لوگ ہو ام ہم سلحم طریقتاً معنی ہے کہ جو ان میں صاحب عقل ہیں ان میں بہت شعور والے ہیں بہت سیا جس کو کہتے ہیں اللہ نہیں تم نے وقت گزارا مگر ایک دن یہ دس دن تو سمجھ لوگوں کے بعد فرمائے جو ان میں سمجھدار لوگ ہوں گے تو ان کا کہنا یہ ہوگا کہ ہمارا جو دور گزرا ہے دنیا میں یہ زیادہ سے زیادہ ایک دن ہے صورت مومنون آیات نمبر 112-114 میں چودہ تک میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے نا کہ جب اللہ رب ان کو جمع کریں گے کہیں گے ان سے لبستم سنین؟ کتنے سال تم نے گزارے ہیں وہ جواب میں کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ فرمائے گا فص ال جو تم میں زیادہ گننے والے تھے دن نا دن دنیا میں حساب گر ان حساب کرنے والوں سے پوچھو کیا حساب ہے جب ان سے پوچھیں گے تو وہ جواب دیں گے کال اللہ بلّہ خلی اللہ کم کن تمتا اللہ تعالیٰ ان کو, ان کو جواب دے گا کہ تم کیا حساب کرو گے تمہاری حساب خواہ حساب کرنے والے تو کہتے ایک دن یا دن کا کچھ حساب اللہ فرماتے ہیں تم نے بہت کم وقت گزارا ہے لیکن کاش یہ بات اگر تم دنیا میں جانتے جو میں نے اس وقت تمہیں بتائی تھی کہ دنیا کا وقت انتہائی کم ہے اور تم نے اللہ کے عدالت میں حاضر ہونا ہے لیکن یہ بات اب جو تم مانتے ہو نا اب کوئی فائدہ مند نہیں اس وقت مان لیتے ہیں جیسے کسی مسلم کے حدیث ہم ہم سنا چکے ہیں اور سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈبو کر نکالے پلیئن ضرور میئر وہ دیکھ لے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنے کترات آئے یہ کترات اس کی دنیا اور موجے مارتا ہوا سمندر یہ اس کی آخرت ہے سوال کرتے آپ سن جاڑوں کے بارے میں با پہاڑ بڑے بڑے ہے یہ کہاں جائیں گے ان کا کہنا یہ تھا کیونکہ اللہ کے کتاب نے ان کو بتایا کہ یہ زمین ہم ہموار کر دیں گے انہوں نے کہا یہ بڑے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے تو آسمان سے باتیں کر کرتے اللہ نے جواب دیا یہ اللہ اڑا دے گا دے گا زمین کو چٹل سب صفا میدان بنا کر میدان سب سفا صاف بالکل صاف ستھرا میدان جس کے اندر اوپر نیچے اونچ نیچ نہ ہو بالکل فرش کی طرح لا ترا پی ہا وجن ولا امتا نہیں دیکھیں گے آپ اس میں کوئی کجی اور نہ ٹھیلا نہ اس میں کوئی ٹھیلا نظر آئے گا نہ کوئی کجی اوپر نیچے ہے ڈلان شلان کچھ بھی نہیں ہوگا گے بلانے والے کے لاہ وجن ہو نہیں کوئی کجی ہوگی اس کے لیے وخشات الاسوات اور پست ہو جائیں گے آوازیں لحمان رحمان کے لیے اللہ تسمس نہیں سنیں گے آپ کے لوگوں کی آوازیں انتہائی پست اور صرف قدموں کی آواز جس طرح آتی ہے لوگوں کے خاموشی کے ساتھ چل رہے خالی آواز کوئی نہیں لوگ جاری ہے قدموں کے اہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں جس طرف سے جبریل نے اسرافیل نے آواز دی ہے سور کے ساتھ اس سور کی آواز کی طرف لوگ لپک رہے ہیں جا رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں اور باتیں کوئی نہیں کر سکتے انتہائی عجز انتہائی پریشانی کے عالم میں اور صرف قدموں کی آوازیں آ رہی یوم سفارش کوئی کسی کو سفارش فائدہ نہیں دے گا علامہ الرحمٰن مگر جن کو اجازت دے گا رحمان وہ رضی الحلام اور اس کے بعد کو پسند کرتا ہوگا مانا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اپنے رضامندی کا اعلان کیا ہے کہ ان کے لیے سفارش کی اجازت ہے سفارش کرنے والا وہ بھی اللہ کے طرف سے متعین جس کے لیے سفارش ہوگی وہ بھی متعین یہ کل سفارش کسی کے لیے بھی نہیں ہے لوگوں کے چناؤ کے مطابق نہیں ہوگا کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں جناب ہمارا فلاں پیر ہے فلاں پیرے وہ چھڑائے گا اس کے سفارش کا نہیں فرمائے نہیں سفارش کے لیے شروع ہے وہ شروط کامل ہوں گے تب ان میں پہلا شرط اللہ کے توحید ہے اور دنیا میں جتنے سفارشوں کا خدا ہے وہ توحید کی دشمنی پر بینا ہے تو وہ اس سفارش سے بالکل محروم ہے یا علما بینا جانتا ہے وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے تو علمام نہیں احاطہ کر سکتے ہیں وہ لوگ اس اللہ تعالی کے علم کے اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ دنیا میں وہ چھوڑ کر آئے تھے وہ بھی اللہ کے بھیجا تھا, تھا وہ بھی اللہ کے علم میں اگلے پچھلے تمام چیزیں اللہ کے علم میں وہاں <الْقَيُّم> جو ہوں گے چہرے اللہ کے لیے جو حئی اور قیوم ہے ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ زندگی دینے والی ذات قائم رکھنے والی ذات ان کے لیے لوگوں کے نظریں جھکے ہوئے ہوگی چہرے نیچے ہوں گے اوپر کو کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا وقت خواب امن حمل ظلمہ یقیناً ناکام ہو گیا وہ جس نے ظلم کو اٹھایا اور ظلم کیا ہے شرک وہ لوگ ناکام ہو گیا جنہوں نے شرک کو اٹھایا اس لیے انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی شرک کے خلاف وقف توحید توحید توحید لوگ اس مسئلے سے بہت پریشان ہوتے ہیں نا دنیا میں بھائی ہر مسئلے میں تم توحید بیان کرتے ہیں ہاں بھائی نماز میں توحید ہے حج میں توحید ہے وہ اگر روزے کا مسئلہ ہے تو اس میں توحید ہے وہ اگر عید کا خطبہ ہے اس میں توحید ہے اللہ کے نبی کا کوئی خطبہ بتاؤ جس میں توحید نہیں ہے توحید کا ہونا خطبے میں ضروری ہے اس کے بغیر خطبہ کامل نہیں ہو سکتا ہے لیے فرمایا کہ قیامت میں ناکامی مقدر ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ظلم اٹھایا منا شرک کیا وہ جو بھی عمل وَهُوَ مُؤْمِنٌ وہ اور فَلَا يَخَافُ وَلَا حزمًا. <خخخ> ہو وَلَا ظلم نہیں ڈر ہوگا ان کے اوپر بے انصافی کا اور نہ حق تلفی کا ظلم کہ ان کے اوپر کسی اور کا گنا ڈال دے. اس نے گناہ ایک کیا اور سزا دو گنا کا نہیں فرمائے ظلم نہیں ہوگا اچھا انہوں نے کوئی نیک اعمال کیا ہے اور وہ اعمال غائب ہو جائیں گے فرمائے نہیں ولا ہضمہ حق تلفی بھی نہیں ہوگی جیسے کہ میں عمل نسکار خیر شرا شر دونوں برابر تو ساری چیزیں ان کے سامنے آ جائے گے اور اس دن اللہ رب العالمین فرماتے ہر ایک کا معاملہ یہ ہوگا کہ پریشانی کے عالم میں ہوں گے وخشہ تسواد الرحمان فرمائے الملک یوم الحق الرحمان صورت فرقان میں فرمایا آج کے دن اختیارات صرف رحمان کے پاس ہوں گے کسی کے پاس اختیارات نہیں مالک یوم الدین ہے نا شروع میں ہم نے فاتحہ میں پڑھ لیا تھا کہ مالک یوم الدین کا مراد کیا ہے آج کے دن کبھی تو اللہ مالک ہے لیکن آج اللہ نے کچھ اختیارات بندوں کو دیے ہیں اس دن تمام اختیارات کو سلب کر دے گا سب سے چھین لے گا اور ایک انسان بھی کسی چیز کا مالک نہیں رہے گا بالکل فرمایا و کدال کا اس طرح انزلنا نے قرآن ان قرآن عربی, عربی زبان میں وشرف اور پیر پیر کر بیان کیا ہم نے وعید میں سے ہم نے کئی وعید مختلف طریقوں سے اس میں بیان کی ہے لالحم یتونا تاکہ وہ ڈر جائے او غہ دس الحمد دکرہ یا یہ قرآن کریم ان کے لیے سبب ہدایت نصحت بن جائے فرمایا کہ یہ تقوی کی کتاب ہے اس کتاب سے بندے میں تقویٰ آ جانا چاہیے لح الم یتقون شاید وہ تقوع اختیار کرے او یو دس الحمد دکرا یا یہ قرآن کریم ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے نصیحت نصیحت پیدا ہوتا ہے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اور اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید یہ چیزیں قرآن سے پیدا ہوتا ہے فتح تر ہے اللہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہے بادشاہ برحق وہ بلند ہے ان کے خیالات اور سوچ اور الحو سے قرآن جلتی مت کر لینا قرآن کریم پر پہلے اس سے کہ پورا ہو جائے آپ کے طرف اس کی وہی بخر رب علم اور کہو کہ زیادہ کر دے مجھے علم میں اے اللہ اے اللہ رب میرے مجھے اپنے علم سے مزید قوت عطا کر دے اپنے طرف سے علم دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے صورت خیام میں ہے نا کہ وہ جلدی جلدی پڑھتے تھے جبریل کے آنے کے بعد اتنے میں جبریل تلاوت کر رہے اتنے میں اللہ کے نبی ساتھ جلدی جلدی اپنے ہونٹ ہلاتے تھے پھر راویوں نے, نے, نے اتنے جلدی جلدی پڑھا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں ان علینا جمع ہو قرآن فیدا کرآن علینا بیانہ قرآن کریم کو آپ کے سینی میں جمع کر لینا پھر آپ کے سینے سے جاری کر لینا یہ ہماری ذمہ ہے جب نبی علیہ السلام نے یہ سن لیا کہ اللہ میرے سینے میں اس کو بٹائے گا تو پھر وہ کیفیت ختم ہو گیا جو پہلے جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں کوئی آیات میں بھول نہ جاؤں جبریل بتا کر جائے اور میرے سے رہ جائے پھر وہ عجلت چھوڑ دیا اللہ نے فرمایا اس کو پورا کرنے دو جب آپ کو یہ وحی سنا دے تو پھر اس کے بعد آپ پڑھنے لگ جاؤ تو آپ کے زبان پر ہم جاری کر دیں یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے من قبل اَن ہو اس سے پہلے قرآن پر آپ جلدی نہ کریں جب تک کہ آپ کی طرف اس کی وحی مکمل نہ ہو جائے مانا جبریل آپ کو سنا نہ دے ہاں اپنے رب سے یہ دعا ضرور کرو کہ رب بڑھا دے, دے مجھے علم میں مجھے علم اضافی کر کے اور دے دے یہاں ان لوگوں پر رد ہوتا ہے جو کوئی مسئلہ ان کو مل جائے حق مسئلہ اور وہ اس ڈر کے مارے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ تم نے پہلے یہ مسئلہ اس پر عمل کیوں نہیں کیا اب لوگ کہیں گے اچھا تم ابھی تک مولوی کامل نہیں بنے ابھی بھی تمہارے مسائل نئے نئے آئیں گے تم مانیں گے تو اللہ کے نبی خود فرماتے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کے نبی کا علم کامل ہو گیا تھا اس کا علم ناقص جب تک دنیا میں تھا تو اللہ علم دیتا رہا تو وہ دعا کرتے اللہ میرا علم بڑھا دے تو دنیا کے کسی عالم کا علم کیسے پورا ہو سکتا ہے اس کو جب بھی کوئی مسئلہ مل جائے اور پہلے اس اس پر اس نے عمل نہیں کیا تھا یا اس کی تحقیق میں وہ مسئلہ نہیں تھا یا پہلے کسی ضعیب عدیث پر مسئلہ کر عمل کر رہا تھا یا اس کو بیان بھی کرتا تھا اب اس کی تحقیق میں وہ بات آ گئی یا غلط ہے اب صحیح عدیث اس کو مل گئی ہے اس پر عمل کرے پرانی کریم کی دلیل اس کے پاس موجود ہے کہ اس کا علم بڑھے گا علم بڑھ گیا اس کا یقین نے وعدہ لیا تھا السلام سے پہلے فنس یا فصبیاضما نہیں پایا ہم نے ان کو ارادے کی پختگی میں یہاں دو معنی ہیں ایک معنی یہ کہ ہم نے آدم علیہ السلاۃ السلام سے وعدہ لیا تھا اور وہ اس وعدے کو بھول گئے وعدہ کیا تھا تقربہ اللہ فرماتے ولم نجد الحضما ہم نے اس کو ارادے کی پختگی میں نہیں پایا مانا اس سے کمزوری واقعہ ہو گئی یہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے اندر یہ کمزوری ڈالی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ولم نجد الحو ازما ہم نے اس کو گناہ کا عزم کرنے والا نہیں پایا کہ گویا اس نے یہ میرے مخالفت میرے نافرمانی میں اس درخت کی قربت کی ہے بلکہ شیطان نے اس کو پسلایا ہے اور اس کو مختلف کے میں، میں مگر ابلیس نے نہیں کیا ابا اس نے انکار کیا فکل نے کہا یہ آپ کے دشمن ہے اور تیرے بیوی کا فلاں کما نہ پڑ جانا تمہاری لازم ہو جائے گا اس جنت میں رہو یہ تمہارا دشمن ہے اپنے اس دشمن کو جان لو پہچان لو کہیں یہ دھوکے میں نہ ڈال دے ورنہ آپ کے لیے مشقت ہو جائے گی ان نلک اللہ تجوافی ولا تارا یقیناً تیرے لی جنت میں یہ فائدہ ہوگا نہ تو بھوکا رہے گا اور نہ ننگا نہ تجھے بھوک آئے گا اور نہ تیرے کپڑوں کی کوئی ضرورت پیش آئے گی کپڑے جو تمہارے پاس ہیں یہ تیرے لی کافی جنت میں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں جو لباس گا وہ ختم نہیں ہونے والا ہوگا لباس ختم ہوگا ہی نہیں ایسے لباس ریشم کا جو اللہ نے عجیب اس میں کمالات رکھے وہ ان نلا تزماؤی ہاں والا تز ہاں یقیناً نہ تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ اس میں نہ تجھے دھوپ لگے گا تز نہ اس میں پیاس اور نہ دھوپ سائے کے ٹنڈی کا ذکر نہیں کیا کہ سائے میں کوئی ٹنڈک آپ کو پہنچ جائے اس لیے کہ جب دھوپ کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوگی جو انسان کو تکلیف دے تو اس کے مقابل میں سردی کی وہ کیفیت بھی رہے گی ایک جانب کو ذکر کیا خالی ہی شیتانوںسا ڈالا اس کو شیطان نے آدم آدم, درخت درخ ہے اس کے کانے سے تمہیں جنت میں ہمیشگی مل جائے گی وہ ملک انلا ابلا اور ایسی بادشاہت جس کو پرانا پن نہیں ہوگا اس کے اندر ایسی بادشاہت ہوگی اس بادشاہی کے اندر کوئی کمزوری واقع نہیں ہوگی مستقل بادشاہ بن جاؤ گی یہ وسوسہ صورت آراب میں ہم نے پڑھ لیا تھا قسم دے کر کہا تھا کہ ان لکھما سہین میں تم دونوں کے لیے نصحت کے لیے آیا ہوں بس یہ میرے نصحت مرضی تمہاری ہیں مانتے ہو نہیں مانتے اس نے وسوسہ دے کر آگے بات بڑھا دیا اور آدم علیہ السلاۃ وسلام اس کے وسوسے میں آئے وہاں اس نے تذکرہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ دو بنیادی چیزیں ایک تو اللہ کی نعمت کا حرص جنت اللہ کی نعمت ہے نا اس نے حرص کیا کہ اس میں تو ہمیشہ رہنا چاہیے تو اگر اس درخت کے کانے سے میں ہمیشہ اس میں رہوں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتے دوسری بات کہ گناہوں کا خوف کہ اس کے کانے سے او اوتکون انتقو نام الاکین تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے تو جب ہم دونوں میں آپ بھی فرشتے بن جائیں گے تو گناہ کا خوف تو بالکل ذہن سے نکل جائے گا یہ دو چیزیں شیطان نے ذکر کیے تھے صورت آراب میں ہم نے پڑھ لیے تو اس کے بنیاد پر آدم علیہ السلاۃ و اس درخت کی طرف بڑھے ہیں یا تو دونوں فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے تو ابھی جو دنیا میں لوگ محنت کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں جنت میں حصول کے لیے کرتے ہیں جنت میں چلے جائے تو اگر اس نے محنت کیا اس درخت کو کہنے کا کہ اس کے ذریعے سے میں جنت میں ہمیشہ رہوں تو یہ معصیت میں شمار نہیں ہوتے یہ شیطان کا وسوسہ ہے لیکن اس کو جس ترتیب سے وسوسہ دیا ہے کہ ایک تو اس نے یہ سوچا کہ اللہ پر کون قسم گاہے گا وقاصہ مہما اس میں دھوکے میں آیا کہ اللہ کے زعات پر بھی کوئی قسم گاہے گا یہ تو پہلا قسم گانے والا تھا اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو کیا پتا کہ ہاں اللہ کے ذات پر بھی کوئی قسم کہا اور دوسرا یہ ہے کہ کہا کہ انہوں یا تو تم ہمیشہ مستقل جنتی بن جاؤ گے یا تم مستقل فرشتے بن جاؤ گے تو یہ یقینی طور پر اس کی ایمان کے اعلی درجے کی دلیل ہے کہ اس نے ان تینوں باتوں میں آ کر اس درخت کا کھانے کا انتخاب کیا اور چوٹی بات ہم نے وہاں بتائی تھی کہ اس نے یہ سوچا کہ ہمیں درخت سے جو منع کیا گیا ہے وہ جن سے درخت سے منع نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی درخت ہو تو منع ہے بلکہ ہم نے ہمیں جو منع کیا گیا وہ اس درخت سے ہے لہذا ہم اس میں سے نہیں ادھر سے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نا ایک ذات سے منع کرنا کہ یہ گندم کا پودا ہے یا مکئی کا پودا ہے یا انگور ہے انگور میں سے تم نے نہیں کہنا ہے باقی سب کا ایک ہوتا ہے کہ اس انگور سے نہیں کہنا ہے تو چلو میں یہ انگور نہیں کہوں گا دوسری جگہ سے کہتا ہوں یہ بھی ایک شبہ باہر کیف اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنایا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں جو فائدہ رکھا وہ اس سے اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العالمین نے امتحان کے لیے زمین بنایا اور مستقل جنت کے حصول کے لیے قانون بتا دیا کیا خوف اور وخطر ایک قانون یہ ہے اس قانون پر چلو تو مستقل اس جنت میں تم سارے کے سارے چلے جاؤ گے یہ اس کے لیے قانون بنا دیا خانہ فرمایا تعالیٰ نے بتا منہا جمین اتر جاؤں سے سب دون تم دونوں بھی اتر جاؤ اور آگے کیونکہ دونوں تو نیا بھی, بھی ساتھ میں شیطان اس کو بھی حکم تم نے یہاں سے جانا ہے بعض لباس بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت جو شخص بے پیروی کرے میرے ہدایت کے نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا گمراہی سے وہ بچ جائے گا گمراہی کے راستے اس کے لیے مزدود ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے وہ مستقل ہدایت کا راہی بن جائے گا اور یہ اس وقت سے اللہ کا قانون جاری ہے کہ زمین پر اللہ کا ہدایت ہونا ضروری ہوتا ہے ہمیشہ ہدایت کے سرچشمے ہوتے ہیں انبیاء ہوتے ہیں کتابیں ہوتی ہیں معلمین حق ہوتے ہیں وہ حق بتاتے رہتے ہیں وہ امن دکھ رہی کا اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے تو یقیناً اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے وہ نہ شروع ہو مل اور ہم اٹھائیں گے ان کو قیامت کے دن اندھے ہم نے صورت کاف کا حوالہ دیا تھا مسئلہ یہاں یعنی اس صورت کی آیات کہ جو لوگ اللہ تعالی کے حق دین سے قرآن سے میں دیکھنے والا دنیا میں تو میرے اچھے ہم تھے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کدار کا اسی طرح آئے میرے نشانیاں تمہارے پاس تو نے ان کو بلایا اس کو تم نے بلا دیا تھا وہ کدال کلیمت اسی طرح تم آج بلا دیا جائے گا آج ہم تمہاری چیخ پکار اور تمہاری خیر بخبر کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کدال کا نہ جزی من اصربایا تربی اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نہ ہم بدلا دیں گے اسی طرح ان لوگوں کو من اصرفا جو بھی شخص اللہ کے حد سے تجاوز کرتا ہے اسراف غلام یو من اور ایمان نہیں لایا اس نے بھی آیا ترب اپنے رب آیتوں کے ساتھ ولادا بلا اور البتا خیرت اور البتہ خرت کا عذاب اشد دو آپ کا بہت سخت اور مستقل ہے آپ کا ہمیشہ رہنے والا عذاب